الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بهسان إلى يوم الدين أما بعد قوض الله استمره لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مهترم حضرات ديني الحائيو وربهنه مهترم حضرات ديني الحائيو آج کا جو طبعہ ہے اس کا موضوع ہے نبی الرحمہ والسلام یعنی نبی علیہ سراب کو اللہ تعالی نے رحمت اور سلامتی کا پیغام لے کر بھیجا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا مقام و مرتبہ اور ان کی اتباع اور ان کا اسوا اپنانے کی تحف رستی فنوائے اللہ رب العالمین نے اس امت پر نہیں انسانیت پر بڑا احسان فرمایا نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی خاص قوم اور کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت آپ سنا اللہ فرماتے ہیں وما اور سلام کا اللہ رحمت اللہ عالمی آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت اور برکت بنا کر کے بھیجا ہے نمبر دو نبی علیہ شرا تو شام سے پوچھا گیا یار رسول اللہ آپ کیسے نبی بنے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی اہم چیز اور چند الفاظ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں تین چیزوں کا مجموعہ ہوں ہمارے ہم کو اللہ نے نبی بنایا وہ تین بڑی وجہیں ہیں تین چیزوں کا مجموعہ ہوں نمبر ایک ابو المبیا اس ابراہیم علیہ السلام نام میں دعا مانگی تھی میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے میں اللہ نے بین فرمایا کہ ابراہیم سلی اللہ نے خان کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی ربنا وبا سیم رسول ہوں یتنوریم آیا کا اللہ جو آبادی میں یہاں بسا رہا ہوں اس سے یہاں کے یہاں کے رہنی بار نسل میں اللہ ایک نبی اور بیگمبر منانا جو پوری دنیا کو کتاب سنت کی تعلیم دے اور لوگوں کو گداہوں سے پاک و صاف رکھے نمبر دو اللہ کے رسول فرمایا میں اپنی بھائی عیسی قلیمت اللہ کی بشارت ہوں قرآن پاک میں ہے وہ ری بات و احمد ہاں یہ سارے نے تمام اپنی امت بڑی اشراعیل کو ایران کیا تھا جس میں یہود نصارہ تب شامل تھے لوگوں میری اتباع کروں اور میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا تو گویا کی آج جو لوگ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں نبی کو برا بھلا کہتے ہیں انکار کرتے ہیں وہ بڑے مجرم ہے تو وہ نبی علیہ اسفرات و پر ایمان لانے کی دعوت حضرت موسا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیشا علیہ السلام شام سب لوگوں نے دی تھی وہ مبشر میں رسول یا تین بات نمبر تین اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں آمنا کی دعا ہوتا ہے اے اے خواب, میں خواب ہوں حضرت مری اب میرا نہیں سراطرام نے خواب جب نبی علیہ الحسلات ماں کے پیٹ میں تھے تو ان, اللہ ان کی ماں آمیلہ نے خواب دیکھا تھا میرے اندر سے ایک ایسا نور نکلا جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا آپ نے فرمایا میں ان تینوں چیزوں کا نتیجہ ہوں نمبر چار میرے گھائیوں نمبر تین نبی علیہ السلاط اسلام کا دنیا میں آنا ایک تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور پوری کائنات پر انعام ہے اور چیز خصوصیت کے ساتھ جن کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا جو مسلمان ہوئے اللہ نے کیا کیا اللہ ان پر خصوصی قلم کیا نبی کا سچا امتی ان کا فرما متوار اور ایمان بنایا والا بنایا سورہ آل مرال کیا ہے رب العالمین نے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اللہ ایک خاص کرم ہے بڑی مہربانی ہے کہ اس نے رسول بنایا اور تمہارے اندر ہی تمہاری قوم کے ایک شخص کو پیغمبر بنایا کے تمہارے ہاں تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے تو مومنوں پر خصوصی اللہ تعالیٰ کا سدر و کرم ہے نمبر چار اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تو اللہ کے نبی اللہ نے اپنے نبی کو شرافر رحمت بنایا ہے شرافر رحمت بنایا پوری آپ کی تعلیم آپ کا وجود رحمت آپ کی وفات رحمت آپ کی تعلیمات رحمت آپ کی راہمی کتاب رحمت آپ کی ایک ایک سنت رحمت آپ کا ایک ایک عمر اور, اور ایک ایک طریقہ پوری کائنات کے لیے رحمت آپ نے ساتھ لوگوں ایک دن رحمت رحمد تم اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف تمہارے لیے رحمت اور تمہارے لیے تحفہ اور دفتر اور تمہارے لیے برکت بنا کر کے بھی جا ہے نمبر پانچ ہمارے نبی جوائے دنیا کے اندر اس اُن محبت کا پیغام لے کر کے آئے کہ پوری کائنات کو محبت کا پیغام دے اور محبت عام کر دیں اس لیے آپ نے ساتھ مایا اولہ لکم ہرا سال تم ہو کہا تم بھائی کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں اگر تم لوگ بھائی اپنا لو تو آپس میں دوسرے سے محبت پیدا کرنے والے بن جاؤ گے ہر انسان کی محبت دوسرے انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی صحاب رام سماڑ سنا ایسا فارمولا ایسی چیز تو ضرور بتائیں جس ہماری دشمنی عدالت ختم ہو جائے اور سب آپس میں ارد محبت والے بن جائیں اللہ کا تم رمایا سلام کچھ چلتے پھر سے ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو اس سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اوپر محبت پیدا کر دے گا اور اداوت و نفرت کو نکال دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کے تو فی کے فرمائے اور نمی کا سچے چڑا کرے کو الحمد لله وقفى وصلام للعبادة الذين اشتفى عن ماطنة نا اس کو ہمارے ندی جو دنیا میں آئے ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے آئے ایک دوسرے کے کوئی اتفاق اور اتحاد اور ایک دوسرے کو ملانے کے لیے آئے اسی لیے آپ نے شاپ نمایا لوگوں میں اتفاق اور اتحاد کے لیے مچھے میں جہریلیت کے اندر بھی ہم نے نکاس اتفاق اور اتحاد کا قدم بڑھایا تھا ہم مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ نے ہم کو نبی اور پر اور اس لیے اتفاق اور اتحاد اور وعدے کو پورا کرنا اور زیادہ تعطیب کا فرمایا لب جدید اسلام اللہ تک ہم نے جو اتفاق اور اتحاد اور عیسائی کا وعدہ کیا تھا اسلام لانے کے بعد نبی بن جانے کے بعد اور اسلام دنیا میں لے کر کے آنے کے بعد اس کو اور مضبوط ہم نے کر دیا اور اللہ نے فرمایا اللہ کو تم فرمایا لب جدید ہو سکے اللہ اس کو تقویت میں نے دی ہے اور آخری چیز دوستو جب نبی علیہ صاحب شام کا یہ مقام ہے اور یہ آپ کا مرتبہ ہے تو ہماری ذمے داری کیا ہے ہمارا فریدہ کریں ہمارا دو فریدا نمبر ایک ہم نبی پر ایمان لائیں رب الع نے فرمایا نبی پر ایمان لائیں ہیں تو نبی کی اجتبا کریں چلتے پھرتے ہم نبی علیہ صاحب شام کے تجربان بنیں ہر ہر قدم پر ہم اسلام کے رہنما بنے ہر <سؤال> موقع پر ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار فرما بردار بنیں ہر لہٰذا ہے مومن کی آن نئی شرط گفتار میں چاہیے کہ ہم نبی کے سر، سچے فرما بردار بنیں ان کو سلے میں تاخا پر عمل کرے لگت کے رسول اللہ اس کو تمہارے لیے اسلم کے, کے اندر ہے اور ان دوسرا نبی پر ہمارا یہ ہم نبی پر دورود السلام دیکھیں نبی کی حمایت محمد نبی سے محبت نبی پر احتراج کرنے والوں کا ہم جواب دیں اور خصوصا درود کا احتمام کریں جمعے کے دن جہاں بڑی فقیلت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں جن میں دوحت بہت بڑے ہیں ایک عرص و محمد کے ساتھ اعتراق کو فرما بٹاری دوسرے آپ کے عزت الحترام کے ساتھ آپ I'm not. سب کو ہمیں جو بیمار ہے ان کی پریشانی کو دور کر جو بیمار ہے جاتا کرنا جو مفلوم ہے ان کے رئیس ادھونا شیخ طلیفہ اور ان کے امان انسار کی مدد کرنا اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اور ان کے امان انسار کے فرما ان حضرات سے جس میں آپ کیمت کی بھڑا کم ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کے امت و ملت کا نقصان کم عورتوں کا سسارا ہے اے اس اور اس کے علاوہ جتنے مسلم ممالک ہیں سب کو راستہ لگانا ہے جہاں چند سرما نیت ہے ان کے جان مان ان کی اسمتو شرما اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو پرابلم ملتی رہی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی